یہ پاکستان کی صورت ہے اور یا فرمایا تمہیں مشترکہ حکومت بنانے کا کہے گا کہ چلو مل جل کر حکومت بنا لو کچھ ہندو وزیر ہو جائے صدر وقت یعنی حکومت میں اور کچھ مسلمان ہو جائے آپ نے فرمایا یہ دونوں صورتوں میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین تمغے پاؤ گے ال کافر اللہ کوالم اللہ کوم الفاصون اور علم یحق اللہ کیوں فرمایا اگر تم بانٹو ملک تقسیم کرو گے بھی ادھر تم ہو جاؤ ادھر ہم ہو جاتے ہیں تو بتاؤ ہندوستان کا کون سا علاقہ ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے جب ہر علاقے میں ہے تو جتنا علاقہ تم بانٹو گے تقسیم کرو گے رضامندی کے ساتھ کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ہندو حکومت کرے گا اور اس علاقے میں ہم تو جو مسلمان ہندوؤں کی حکومت کے علاقے میں آئیں گے ان پر ہندوؤں کی حکومت قائم تم نے کروائی تو تم غیر, غیر مسلم لوگوں کی مسلمانوں پر حکومت پر راضی ہوئے تو تم پھر بھی کافر ظالم فاسق بن جاؤ گے اگر تم مشترکہ حکومت بناؤ گے تو پھر بھی غیر مسلم کو تم نے حکومت میں داخل کیا مندی کے ساتھ پھر بھی کافر ظالم فاسق بن جاؤ گے اچھا اب عجیب تماشا یہ ہے کہ ان لائنوں نے وہی طریقہ اپنایا دونوں صورتیں بن گئی ملک بھی بانٹا گیا اور اتنا بڑے حصے مسلمانوں پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو گئی ایسے ہے نا اور دوسری صورت وہ تھی مشترکہ حکومت والی ادھر جو یہ لان لائن جو مسٹر جناح نے حکومت قائم کی تو یہ ہندوؤں کے ساتھ مشترکہ ہے آج تک مسلم لیگ میں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے اسی وجہ سے مسٹر جناح کے خود پہلے دور میں جو قانون کا وزیر تھا آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا جگندر جگندھر منڈل کیا تھا یہ نام سے کیا لگ رہا ہے آپ کو ہندو اچھا اب یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب تو تھا لا اللہ تو لا الہ الا اللہ والے ملک کے قانون کا ہندو جو ہے قانون کا ہندو جو ہے وزیر کیسے بن گیا بھائی اگر قانون کفر نہیں تھا تو کافر وزیر کیسے بن گیا یہ تو بابا جی کے اپنے وقت کی بات ہے اب دوسروں کا حال پیچھے آپ کے سپریم کورٹ کا جج بہت بڑا رہا ہے ہندو کیا نام تھا اس کا معلوم ہوا یہ ساری حکومت مشترکہ ہے کہ نہیں اب اعلی حضرت نے فرمایا تھا تم ایک صورت دو صورتوں میں سے ایک بھی اپناؤ گے تو کافر ظالم فاسق بن جاؤ گے انہوں نے دونوں اپنا لی کیا گورنمنٹ تمہیں تنہا ملک دے دے گی کہ اس میں خالص احکام اسلام جاری کرو یہ تو ممکن نہیں ہا ہا سبحان اللہ یہ بصیرت علت وہ جانتے تھے یہ کتنی کا بچہ کیسا ہے انگریز یہ امام ہے نا بے وقوف نہیں ہے خالی عالم نہیں ہے یہ امام ہے دنیا اللہ نہ تنہا ان کو ملے پھر شرکت کرو گے وہ مشترکہ حکومت بناؤ گے یا ملک بانٹ لوگے کہ ایک حصہ میں تم اسلامی حکام جاری کرو ایک میں وہ اپنے یعنی ہندو اپنے مذہبی حکام جو تمہاری شریعت کی روح سے ہے کوفرا بر تک وہ بر تقدیر تھان یا یعنی یہ بانٹنے والی سورت ہندوستان کا ہندوستان کا کوئی شہر اسلامی آبادی سے خالی نہیں یہ ہندوستانی کا شہر نہیں یہ ہندوستانی ہے کی ہندوستان کا کوئی شہر اسلامی آبادی سے خالی نہیں تو ان لاکھوں مسلمانوں پر اپنی شریعت مطالعہ کے خلاف احکام تم نے اپنی کوشش متفقہ سے جاری کرائے اور اس کے ذمہ دار ہوئے اور ملم مل کے تمغے پائے بار تقدیر اول مشترکہ حکومت میں کیا ہنود یعنی ہندو راضی ہو جائیں گے کہ ملک مشترک ہو اور احکام تنہا احکام اسلام ہو یہ تو وہ نہیں دوبارہ کر سکتے ہرگے دن آخر تمہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی قانون خلاف اسلام پر راضی ہونا اور اپنی رزاب اشاج سے مسلمانوں کو اس کا پابند کرنا پڑے گا اور قرآن عظیم سے وہی تین خطابوں کا تمغہ ملے گا پھر تمہیں شریت ہے جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ خود کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن شریف فرما رہا ہے ایک تو لکی چھپی بات یہ استمبا نہیں یہ واضح لفظ ہے اللہ یہ اس صورت میں تو پکا ہے نا جب کفر کے قانون پر رضا مندی ظاہر کرے بھئی جب کافر کفر کے قانون کو کفر سمجھتا ہوں پھر کفرن دونوں کفرن لکھا ہے لیکن اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے یا اس پر راضی مطمئن ہوتا ہے تو پھر تو اسلام سے گیا پھر تو فتوے گروہ اسے پکا کافر ہو گیا سمجھ آگے دل. مجھے مفتی عبد القیب ہزار بھی لاہور والا وہ نظام ہو اس نے مجھے کہا تھا یہ حکومت والے مجبور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم اسلام ادھر لاتے ہیں نا تو کافر دشمن ہو جائیں رات بھی ایک بات کرنا بھول گیا آپ اب دستار خان نیازی کو جانتے تھے آپ جانتے ہو بالکل آپ ادھر رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جمعیت الماء پاکستان جو تھی جمعیت علماء پاکستان تو اس کے پہلے جو صدر تھا وہ تھا چیئرمین احمد نورانی شاہ احمد نورانی اس کو جانتے اچھا جو سیکٹری تھا نا جن طلبا پاکستان کا وہ ابستار خان نیازم یہ مسٹر جنا جو, جو تھا نا مسٹر جینا قید اعظم جس کو دنیا کہتی ہے جو اس کا تاریخ پاکستان کے دور میں ساتھی رہا راست رہا. خان? نیازی. نیازی. خان نیازی نے خود کتاب لکھی ہے اپنے حالات پر لکھ رہا ہے کہ میں نے تحریک کے دور میں مسٹر جنا سے کہا وہ تو قائد اعظم خان لکھ رہا ہے قائد اعظم سے میں نے کہا کہ حضرت جب تاریخ چل رہی ہے اور ملک اسلام اسلامی ملک ہم بنا رہے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم نظام خلافت جو اسلام کا ہے اس کا اعلان کر دیں یہ جمہوریت کے اعلان ہم کیوں کر رہے ہیں جمہوریت تو غیر اسلامی چیز ہے اسلام کا نظام تو خلافت کا ہوتا ہے تو مجھے وہ لکھ رہا ہے مجھے کہا قائد اعظم نے آپ مجھے پوری دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں اگر میں اسلام کا نام لوں گا خلافت کا تو وہ ساری دنیا کے کافر تو میرے دشمن ہو جائیں گے ہا, یعنی کافروں کا نظام اس لیے اپنا رہا ہوں تاکہ کافر دشمن نہ بنے خدا رفل دشمن بن جائے خیر ہے اگر جی تو عبدال قیوم نے مجھے کہا یہ کہ حکومتیں جانتی ہیں کہ ہم کفر پر چل رہے ہیں لیکن مجبور ہے کیا ہے بھائی لڑائی ہو جائے گی دشمن ہو جائیں گے ملک چھین لیں گے میں نے کہا جی پھر اتنا کرو آزادی منانا تو چھوڑ دو جب ان کے کفر کے نظام پر تم چل رہے ہو شروع پہلے دن سے مستر جناب ہی کہہ رہا ہے میں مجبور ہوں تم بھی کہتے ہو میں ہم مجبور ہیں تو سارے جو لانٹتی مجبور ہو تو کم از کم آزادی منانا تو چھوڑ دو یہ چودہ اگست اور پاکستان یہ آزاد ہو گیا آزاد ہو گیا تم تو مجبور بدترین غلام ہو لانتی ہو ادھر کہتے ہو ہم آزاد ہیں جب اسلام نافذ کرنے کی بات آتی ہے پھر کہتے ہو ہم مجبور اور غلام ہیں ہا ہا ہا ہا ہا ہا یہ غلامی اور آزادی دونوں جمع کیسے ہوگا یہ تو نقیزین ہے جی یہ منافقین لوگ ہیں یہ ہے شترمرگ کیا پدنا شریف میں آپ پڑھتے پڑھاتے ہوں گے وہ شتر مرغ کے متعلق لکھا ہے نا جب اس کو کہا جائے کہ اڑ وہ اپنے ٹانگے دکھاتا ہے کہتا ہے یار دیکھو کوئی یا کرو میں تو اونٹ ہوں اونٹ بھی کبھی اڑتے ہیں جب اس کو کہا جائے اچھا اونٹا تو پھر وزن اٹھا وزن وہ پر دکھاتا ہے کہتا ہے دیکھو یار کتنے بے بخوف یہ پرندے کو کہہ رہے ہو یار وزن اٹھا اللہ تعالی نے شتر مرغ جو ہے یہ منافق کی مثال بنائی کس کی منافق کی منافق کو جب کہو یا اسلام میں آ کفر میں کیوں ہے کفر میں کیوں ہے اسلام میں ہو ارے اسلام میں آ کمال ہے ہم پہلے کفر میں ہیں گیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یار ایسا کرو تو مسلمان بنو اچھا الحمدللہ ہم نے ملک یاد کیا ہم مسلمان ہیں اچھا مسلمان ہے تو اسلامی قانون لاؤ اچھا برباد ہو لیکن اللہ تعالی کے فضل سے منافق مومن کے آگے نہیں نکل سکتا ہم نے پکڑ لیا کہ بے غیرت کے بچے اگر تم اگر تم مجبور ہو تو پھر آزادی منانا چھوڑ دو کیونکہ آزاد مجبور اور غلام نہیں ہوتا حضرت جی دیکھیں نظام حکومت سے چلو نظام ان کا فرنگی ہوگا تعلیم ان کی تہذیب ان کی حتیٰ کے وردی ان کی چھٹی یہ اتوار اور ہفتہ کن کی ان کی چھٹی ہوتی ہے تھا یہودیوں کا اتوار تھا عیسائیوں کے ساتھ ایسے نہ میں لاہور رسولیا شرازی میں اس وقت پڑھاتا تھا جب یہ چھٹّی بدل رہی تھی تو ملا اتر کے جو ہے نا بیانات دیتے تھے کیونکہ گنجے سور کی حکومت تھی یہ جو گنجا بیٹھا ہے نواز فلیت اب اس کو کہتا ہے تو نواز فلیت جو ہے نا اس کی حکومت تھی اور قانون اپنا چھٹی ملا اس کو جائے اس کے جواز کے لیے فتوی دے رہے تھے کہتے تھے اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے ہم نے کہا وہ حرامیوں اگر اسلام میں جمعہ کی چھٹّی یا کسی چھٹی کا تصور نہیں ہے تو یہ پھر اتوار کی بھی نہ رکھو <تصحان> <تصحان> سمجھ لیا <دیئے تصحان> یہ <تصحان> کیا دکھ بنتی ہے کہ اگر جمعہ جمعہ کی چھٹی کا کہا جائے تو تم کہتے ہو اسلام میں چھٹّی کا کوئی تصور نہیں اور جب فرنگی کہتا ہے اتوار کی رکھو پھر کہتے ٹھیک ہے کیا پہلے نمبر پر ہمارے لیے تعامل سولہ دلیل نہیں ہے یہ نور ال کے حشی میں لکھا ہوا تو ہمارے تو سولہ تمام صدیوں سے جمعہ کی چھٹّی مناتے چلے آئے ہیں ایمان سے بتانا کہ نہیں مدارس میں کس دن چھٹی ہوتی تھی جمعہ کے دن بابرکت دن ہے اور یہ اشارات انہوں نے کہاں سے لیے قرآن مجید سے آادش سے سنت مبارکہ سے کیوں کہ جب شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ اس دن نہاؤ غسل سنت ہے تیاری کرو تو اگر ہم کام میں مصروف رہیں گے تیاری کیسے کریں گے انہوں نے کہا چھٹی کرو تاکہ کپڑے وغیرہ دونوں تیاری کر کے آرام سے بہت جمعہ کے لیے صحیح پہلے سے تیار ہو کر آگے ایسے ہے نا تو میں نے کہا لانتی فرنگی نے کہا اتوار کی چھٹّی کرو تو کہتو بالکل ٹھیک ہے اور ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے جمعہ کی کہتے ہو اسلام میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے یہ کیسی بات ہے بھائی اچھا پھر فرنگیوں نے جب کہا اتوار کی کرو اب یہودی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فرنگی عیسائی ہے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار یہ غلام تمہارے تو نہیں ہے اکیلے ہمارے بھی مشترکہ ہے یار اتوار کی چھٹی کیوں نہیں رکھتے تو حکومت والوں نے کہا اب دو ہوں گی ہفتہ کی بھی اتنا لان قوم تو بن چکی ہے ایمان سے بتاؤ سکول کے آنے سے پہلے یہ غلامی استرجا کی ساپت تو کرو دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے دیکھیں ایمان سے مجھے کہنے لگا تعلیم میں کیا حرج ہے کسی سے بھی حاصل کر سکتے میں نے کہا ایسے را, ٹھیک ہے اچھا میں, میں نے کہا اپنے بچے تو کون ہوتا ہے کہنے لگا سننی میں نے کہا اپنے بچے شیعوں کو دے پڑھانے کے لیے مردائی کو دے پڑھانے کے لیے وہ قرآن پاک پڑھائے کیا پڑھائیں? کو دے قرآن پاک پڑھانے کے لیے آج کے بعد سننی مدارت بند کر دو ان کو کہو پڑھائی میں کوئی حرض نہیں ہے تعلیم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہو پھر جب قرآن و حدیث ہو وہ تو ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں جب ہدایت کی کتاب ہے تو سارے بچے وہابیوں مردائیوں اور شیوں کے پاس چلے جائیں کیوں ارے بھائی پڑھائی میں تو کوئی حرض نہیں تعلیم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہو جب یہودی سے حاصل کرنا جائز تو دوسروں سے فرق کیوں ہے بھائی سمجھ نہیں آ رہی اب ایمان سے بتانا وہابی جب قرآن پاک پڑھائے گا وہابی بنائے گا یا سنی کیوں قرآن قرآن وہاں بھی بناتا ہے اگر مرزا پڑھائے قرآن پاک کیا بنائے گا شیعہ پڑھائے شیعہ بنائے گا اور یہودی پڑھائے فرنگی پڑھائے تو وہ مسلمان بنائے گا یہ قلیہ بھی عجیب ہے رب. یہ مقدمہ بھی عجیب ہے اس وجہ اس وجہ سے یہ فوج اور پولیس یہ سارا حکومت کاملہ جن کو وہ پڑھاتے ہیں کتنے بڑے مسلمان ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیسی عجیب بات ہے کہ کتاب ہدایت کی ہو کوئی بد مذہب پڑھائے تو ہدایت نہیں رہنے دیتا اور کتاب بھی گمراہی اور کفر کیو پڑھانے والا بھی کافر لانتیو اور متاثر ایسا ہو کہ قرآن فرما رہا ہے رہے بد تک میں کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکے اہل کتاب ان کو چھوڑ دو باقی جتنے ہیں وہ تمہیں واپس کافر بنانے کو پسند کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں ایمان سے بتاؤ وہ بد ترین متاثر ہوئے کہ نا یہ قرآن والے بتا رہا ہے تو انہوں نے کر ڈالے اگر کوئی کہے کہ یہود نصارا جو ہے فرنگی جو ہے وہ مسلمانوں کو کافر کرنا کہ نہیں سوچتے تو وہ تو کافر ہو جائے گا قرآن کا معارضہ کر رہا ہے قرآن تو فرما رہا ہے کیسا ہے اتبار نہیں نہیں یہ والی ابھی پڑھی نہ کسی بھی گروہ پارٹی جماعت کی مانو گے نا اطاعت کرو گے تو ضرور دم بادان کم کافری تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر واپس یا تمہیں کافر بنا دیں گے تفسیر کبھی ہے ادھر کبھی یہی مقام نکالنا کون سی ہاں یہ دوسرا تیسرا بار بار امام راضی لکھ رہے ہیں تو لکھا دیکھو یہودیوں کی شرارت کتنے لانتی آ رہے گا یہی کام انہوں نے کر رکھا یہ دیکھو شاس بن قیس یہودی عظیم القر شدید, شدید الحسر تھا فتح ایک دن ایسا ہوا مرافرے کے انسار بیٹھے ہوئے تھے دیکھا ایک مجلس میں بیٹھ کر بڑے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس لڑتی نے جب دیکھا تو فوراً چل گیا کہ یہ کیوں مسلمان آپس میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں؟ عداوت ختم ہو گئی کے قبیلے آپس میں دو لڑتے رہتے تھے تو آج دشمنیاں ختم ہو گئی دوست بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی برکت سے یہودی یہ گرا گزرا فجالا ما کانا من الحروب اب یاد دلانا شروع کر دیا پہلی جنگ وہ تمہارے ہاؤس کبھی لکھ بڑے جو تھے وہ ان کے ساتھ ایسے لڑتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ایسے لڑتے تھے وہ ادھر باتیں شروع ہوئی دونوں لڑ پڑے سے بتاؤ اتنا رامی ہے صحابہ کو لڑا دیا تھوڑی دیر کے اندر ایک بات کر کے صحابہ کو لڑا دیا اب یہ <تصفيق> جھگڑا جی جب اٹھا تو دونوں نے کہا ہتھیار لوگ لاؤ،, لاؤ،, لاؤ،, لاؤ ابھی قتل عام شروع ہونے کو ہو گیا آپ صلی اللہ, علیہ وسلم،, صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی آپ تشریف لائے بہادر انصار کے ساتھ فرمایا الى احوال تو موجود ہوں پھر تم جا جاہلیت کے کاموں کی طرف جا رہے ہو حالات کی طرف بکت اکرم اللہ خلوب لکھا ہوا ہے اب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ کریب تھی اب تو نہیں ہے بھائی اب آپ کی ذات کریم جو ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو صحابہ اند... بیٹھے ہوئے ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہودی چلا گیا تو لڑائی پڑوا دی دلوا دی تو جو تعلیم ہی دینے والے وہ ہوں پھر لڑائیوں کا کیا حال ہوگا یہی ہوگا کہ ہر جگہ قتل عام ہوگا آپس میں گلا کاٹیں گے ایسے چھوڑو ان کو دیوبندی وہ بھی کیا ہے تم ان بریل کا سنیوں کا دیکھو ہزاروں پارٹیاں بن چکی ہیں ایمان سے بتاؤ کو مارتا ہے سب پگڑی والا یہ کافر ہے یہ کافر ہے یہی حال ہے کہ نہیں ہو رہا اگلی بات فرماتے ہیں اللہ مومنو مومن نرم ہو جائیں گے کافروں کے آگے کیا ہو جائیں گے؟ اور ان کے قول اور بات کو مان لیں گے ادا رال کا وہ پہنچا دے گا ہالن بعد ہالن اہستہ اہستہ کہاں تک فار یہ ہے قرآن پاک کے نہیں ہے اب حضرت جی یہ مقدمہ تو پایا گیا کہ مسلمان ان کی اطاعت کر رہے ہیں اب اگلا کبرا کبرا بناؤ یہ سبرا ہے مسلمان ان کی اللہ فرماتا ہے جو بھی اگر آئے مسلمانوں تم ان کی مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کیا کر دیں گے اب بات کو سمجھنا وہ مان رہے ہیں یہ ان کی مان رہے ہیں اور جو بھی ان کی مانے گا وہ واپس کیا ہو جائے گا کافر تو یہ واپس نتیجہ خود بخود آ گیا. یہ مان رہے ہیں لہذا یہ واپس کفر میں اب بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک کو رہ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جہانت بے خبری کہ ہم نے توجہ ہی نہیں کی کفر ہے ایک ہوتا ہے بات کا کفر ہونا ایک ہے قائل کا کافر ہونا ایک ہے فیل کا کفر ہونا ایک ہے فائل کا کافر ہونا دو میں بڑا فرق ہے بہت فرق ہے یہ کہیں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے تو کام کفر والا کر رہا ہے سباہ. سباہ لیائی. سباہ. سباہ. تو بھائی جن کو بچائیں گے ہم جن کو گے یہ بچایا جائے گا کہ یار ان کو پتہ نہیں تھا ہمیں تو پتہ چل گیا اب ہمارے لیے تو وہ نہیں ہے تو ان کو چھوڑو ان کا خدا جانے جانے اور وہ ہیں مسلمان ہیں گمراہی میں رہے ہیں لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اب جب حقیقت کھل گئی ہم تو اگر اس راستے پر چلتے ہیں تو پکے کافر ہو جائیں گے ہمیں تو پتہ چل گیا نہیں رات میں نے عرض کی بھئی ایک ادھر لکھا ہوا ہے نظریہ مذہبی آگے لکھا ہو فلسفاتی آگے لکھا ہو نظریاتی آگے لکھا ہوا ہے سائنسی بچوں کو تعلیم اسلام پڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تم پر ضروری ہے ترقی تو ضروری ہے ترقی تو اچھی چیز ہے اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تم اپنا نظریہ ہمیشہ سینسی رکھو مذہب کو چھوڑو ابھی ایمان سے بتاؤ یار جہاں خدا رسول اور مذہب کو چھوڑنے کا مدارس سے سبق مل رہا ہو باقیوں کا کیا حال ہوگا بھائی سبحان فتح والا میں لکھا ہوا ہے یہ مول نشان لگایا ہوا ہے 29 جلد میں آپ نے فرمایا سنوں کی بیس نشانیاں نے کتنی اس ان میں سے پہلی نشانی یہ رکھی کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے ان سب کفار ہیں یہ فار یہ امور مورشرین در امتیاز عقائد سنی جی. یہ رہا. سید احمد خان علی مطبع ان سب ہے پہلی نشانی یہ, ہے یہ عقیدہ رکھے پھر مصنی ہوگا مسلمان نہیں اچھا تنظیم المدارس کی کتابیں میں اس کے اندر لکھا ہے عظیم مسلمان سیاسی رہنما سر سید کو مجھے وہ ادھر کے مولا تھے تنظیمی انہوں نے مجھے کہا لکھ کر جواب بھیجا کہ یہ نام کا مسلمان مراد ہے کون سا مسلمان نام کا میں نے کہا اچھا میں نے کہا ایسا کرو لڑکوں کو پڑھا دو یہ نام کا مسلمان ہے اور جب تمہارے پرچے میں سوال آئے گا لکھ دینا یہ کافر ہے نام کا مسلمان ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ بچے پاس ہوتے ہیں یا فیل حکومت گرانٹ دیتی ہے یا ڈانٹ دیتی ہے ایمان سے بتاؤ اگر سر سید کو کافر لکھیں تو حکومت گرانٹ دے گی ڈانٹ دے گی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر خطرہ فرمایا لکھ امتن فطرت امت مشکات شریف میں فرمایا ہر امت کا فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے کیا مطلب پیچھے جتنے امت رہتی وہ برباد ہوتی رہی نئے نا نئے فطروں کے ساتھ میری امت پیسے کے لالچ میں برباد ہو مار کے لا میں دیکھ لے انگریز حرام سائنس سامان یہ سارا مال ہے نا جی ایمان سے بتانا اگر یہ سائنسی فتنہ نہ ہوتا تو انگریز کو گمانتا کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انگریز عظیم انسان ہے اور فلان ہے یہ وہ یہ ساری اس کی تعدی تعلیم نظام سیاست ہر چیز کو جو اپنا چکے ہیں یہ گاڑی اور یہ چیزیں جو سائنس ہیں اسی کی لالچ میں اپنا چکے ہیں اور چیز ہے فراؤن کو جو خدا مانا تھا بنی اسرائیل نے اور قبطیوں نے کس بنا پر مانا تھا وہ مال تھا یہی نا اسی وجہ سے حضرت مورسا کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا اور اب برنہ تمہیں سب سے پہلے بددوا یہ اے اللہ فراؤن کے مال کو دیکھ کر یہ تیرے بندے کافر مشرک ہو چکے ہیں اب ہماری بددوا ہی پہلی یہ ہے کہ اس لانتی کے مال کو ہلاک کر دے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کے مال کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیا ہو جی اپنی طورات سے ثابت کرنا شروع کر دیا ہو نا جانتے تھے کہ یہ لالتی نے جو ہے اسی نے ان کو گمراہ کیا برباد کیا ہے اپنے نبی پیغمبر تھے غیرت نے گمارا نہیں کیا مال کے پیچھے خدا مان رہے ہیں تو ہلاک کر دے ان کے دلوں کو باندھ دے فلاب اللہ یہ ایمان نہ لائے اس وقت تک مومن نہ ہوں جب تک یہ تیرے عذاب کو سامنے نہ دیکھیں اور اس وقت ایمان لانا پھر قبول نہیں ہوتا یہ نبی بد دعا کر رہا ہے اتنا بڑی ایک تو کہتا ہے دل باندھے یہ ہدایت قبول نہ کرے بتائیں اتنا غضب ہے اللہ کے رسول کو اور سب سے پہلے بد مال کو دے رہے ہیں ایسے ہے نا ایسے. اب میرے بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ جس مال نے یہ مسلح کو بیڑا کر کے رکھ دیا ہے نا اس مال لانتی کو ل کر یہ جب تک ہے یہ انگریز کو خدا مانتے رہیں گے تو خدا مانا رہا تو آپ کو رہوں نہیں وہاں ابھی سے بھی پوچھ کسی نے پوچھ یار تم نے تو لا یوس الفال وہ ہوں یوس ال کی شان کافر انگریز کو دے رکھی ہے جا پانچ, یہودی و... پانچ کافروں کو دے رکھی ہے بتا تم مسلمان کیسے ہو بابا کے دربار کی طرف جانے والا تو مشرق ہو گیا اور کتنے کا بچہ یہ خدا کی شان اب ادھر حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشروع کر دیا کہ قبروں کی زیارت کرو ایسے ہے کہ نہیں جی اصلاف امت کا اجماع رہا اجماع درباروں پر فیض کے لیے جانا مشکلات کے لیے جانا جا کے دعا کرنا وہاں پر ان کو مسیلہ بنانا امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے سبحان اللہ نہیں اختراف کیا اس میں مگر ام نے تعین یاد تھا اور اس کے بعد گندے کیڑے ٹٹی کے جن کو وہاں بھی کہتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں میرے پاس کتابیں ادھر پڑھی ہیں ادھر نہیں ہیں اگر ہوتی ایمان سے کہتا ہوں ہو میں تابعین تبا تابعین کے دور سے محتی کی کتارے لگا دوں اما کی قطاریں لگا دوں جو خود حدیثوں کی کتابوں کو لکھنے والے ہیں جن کو یہ وہاں بھی, بھی کہتے ہیں امام الما وہ بھی درباروں پر جا کر انتہائی تعظیم کے ساتھ پھر دعائیں مانگتے تھے اور مشکلات اپنی حل کرانے کے لیے وسیلے بناتے تھے سبحان ان میں سے چند کا نام بتا دو امام بنے ابھی آسم محت سے بنے ابھی آسم جن کی کتاب سننا مشہور ہے اس کے بعد دوسری کتاب احاد والمثانی حدیث میں آپ بازار میں چلو میرے ساتھ ملتی ہے یہ کس صدیقے ہیں؟ امام بخاری کے کس صدیقے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طالبان حضرت طلحا جنہوں نے وہ جنگ کے موقع پر تیر کھائے وہ تلت تھے نا بہت میں تو دربار لکھ رہے ہیں ال الحد المسانی میں ان کا دربار شریف ہے فرمایا فلاں جگہ پر فرمایا ہمارے مشائق یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان کے دربھار پڑ جاتے ہیں مشائق اب پتا امام بخاری کے دور کے جو لوگ ہیں ان کے مشائق کس دور کے ہو گے ہو گیا تھا ان کے دور کے نہیں اچھا آپ نے محدث ابن خزائمہ کا نام سنا ہے اس کو ابن تیمیہ اور وہابی سارے امام اللہ لکھتے ہیں محدث ابن خزمہ جس کی صحیح ابن خزما ہے کیا کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزما وہاں بھی کتے کو کہو ہمارے کسی محدث کا نام نہ دو خبردار کتے کا بچہ اگر تم نے حوالہ دینا ہے تو اپنے امام بناؤ یہ سارے مشرق ہیں آہ آہ آہ آہ. یہ سارے مشرق کا حوالہ کیسے دے سکتا ہے محدت سے تہذیب ال تہذیب اگر ادھر ہو تو میں دکھا سکتا ہوں تہذیب ال تہذیب اسماور میں امام ابن حجر حاضر اصکنانی کی اس کے اندر لکھا ہے کس کے حوالے سے امام حاکم ہاکی جن کی آل مسترک ہے الخنا کیا امام محد ابن خزما امام ت... اور بھی امام طبرانی وغیرہ یہ چار پانچ بندے حضرت سیدنا حضرت سیدنا امام موسا کازم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دربار علی شان پر جاتے تھے اور جب جاتے تو فرماتے ہیں امام محد ابن خزائمہ کا تو حال دیکھنے والا ہوتا ادھر دیکھ بالکل مشرق بن جاتے وہاں پر आ. سانس نہیں رہتا تھا یہ حالت ہوتی تھی دربار قبر انور پر پھر سارے جا کر ادھر دعا مانگتے اور مشکلات حل ہو جاتی اگر یہ کتاب کا حوالہ صحیح صنعت کے ساتھ میں دکھاؤ میرے اور یہ وہاں بھی کتوں کے نزدیک تو سب شرک اکبر ہے ایمان سے بتاؤ کہ نہیں ہے سارے ایما کون ہو گئے اشرک تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا رہ گیا سڑکڑا چھڑکڑا جانتے کیا کہتے ہیں بچے جو بچوں کو دیتے ہیں وہ ایسے ایسے